بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس ہمارا آپ کا ساتھ اس جرنی میں جاری ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے اور آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 34 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے لیکچر میں اور اس لیکچر میں بھی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو سروس مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے کچھ مزید آئیڈیاز اس کے کچھ مزید انسائٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں اور یہ وہ ٹاپک ہے ظاہر ہے ہم نے اس کو اس لیے بھی یہاں پر سلیکٹ کیا ہے کہ بینکنگ از اے سروس بزنس اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ سروس بزنس کی جو ایک طرح سے کریکٹرسٹکس ہیں وہ پروڈکٹ بزنس سے یا مینوفیکچرنگ بزنس سے مختلف ہیں اور اسی لیے اس کی جو ڈائنامکس ہیں جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ ویری کرتے ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ بیفور وی گو ٹو دی ٹاپک ٹو دی سبجیکٹ آف کسٹمر ایکسپیرئنس کسٹمر سیٹسفیکشن کسٹمر سروس ضرورت اس چیز کی ہے تھوڑا سا اس پرٹیکولر آسپیکٹ کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں جو, جو آپ کہتے ہیں کہ عوامل کار فرما ہے وہ کیا ہے اور کس طرح وہ افیکٹ کرتے ہیں ایک سروس کے لیور کو اس کی افیکٹونیس کو اور اس کی کوالٹی کو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو مینوفیکچرنگ بزنس ہے جو پروڈکٹ کی بزنس ہے اس کے مقابلے میں سروس بزنس میں کسٹمر کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے کسٹمر جو ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ سروس کا کنزیومر ہوتا ہے بلکہ وہ اس کی پروڈکشن میں بھی ایک رول پلے کرتا ہے اس انوالومنٹ کی وجہ سے ایک ویریبلٹی فیکٹر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے سروس میں اور یہ ویریبلٹی فیکٹر ظاہر ہے اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ جو سروس سٹینڈرڈز ہیں سٹینڈرڈ لائنز پہ آپ سروس ڈیولپ نہیں کر سکتے جیسے کہ ایک آپ مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ میں کرتے ہیں جہاں کے سیٹ پروسیجرز ہوتے ہیں سیٹ پروسیسز ہوتے ہیں اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں جس کے حوالے سے آپ پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو جب ہم اس آسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہیں اور کسٹمر انٹروڈیوس ویریبلٹی کو سامنے لے کے آتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح کرنا ہے اور ہم نے اس دن آپ کو مثال دی تھی پچھلے لیکچر میں بینکنگ کی خاص طور پہ اور کچھ دوسری جو سروس انڈسٹریز ہیں اس میں ویریبلٹی فیکٹر کہاں اور کیسے انٹروڈیوس ہوتا ہے اس میں ہم نے آپ کو پانچ ویریبلٹی فیکٹرز بتائے تھے اور اس کے حساب سے اسی کے مطابق ہم نے بتایا تھا کہ بینک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کس طرح اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں اور یہ جو ایک طرح سے جو ویریبلٹی فیکٹرز ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ یا تو اس کو ریڈیوس کیا جائے یا ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے اب ظاہر ہے یہ دو ایکسٹریم کلاسک ایک طرح سے تھیں جس کو ہم ٹریڈ آف کہتے ہیں لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کسٹمر سروس کا سٹینڈرڈ اس کا لیول اس کی کوالٹی بھی مینٹین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپریشنل ایفیشنسی بھی اٹین کر سکیں لوور کاسٹ کے حوالے سے تو پھر اس ٹریڈ آف کو بریک کرنے کی ضرورت ہے ہم نے جو بات کی تھی پانچ ویریبلٹیز کی اس میں جو پہلی چیز تھی وہ تھی ارائیول ویریبلٹی دوسری تھی ریکویسٹ ویریبلٹی تیسری تھی کیپیبلٹی چوتھی جو, جو تھی وہ ایفرٹ کے حوالے سے تھی اور پانچویں تھی سبجیکٹو پریفرنس کے حوالے سے اس کو اگر ہم سمپلی ایک سیکوینس کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ ایک کسٹمر جو بینک میں آتا ہے ادھر ہے اس کی ایک برانچ میں ایک ٹرانزیکشن کرنے آتا ہے یا اپنی کوئی بینکنگ نیڈس کی فلفلمنٹ کے لیے ایک ٹچ پوائنٹس ہیں چاہے وہ اے ٹی ایم ہے یا برانچ ہے یا کال سینٹر کو اپروچ کرتا ہے تو وہاں جو اس کا arrival ہے جو اس کا ٹچ point ہے جو اس کا interaction ہے جو اس کی ٹائمنگز ہیں یہ پہلی ویریبلٹی لے کے آتے ہیں کہ مختلف کسٹمرس کی یا مختلف arrivals کے جو ہوتے ہیں جو وہ خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے خود بھی ایک طرح سے اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے اس لیے ضرورت اس ویریبلٹی کو مینیج کرنے کی ہے اس کے بعد جو اس کے اندر دوسرا آسپیکٹ تھا وہ تھا ریکویسٹ ویریبلٹی کا کہ کسٹمر نے اگر آیا برانچ کے اندر ظاہر ہے اس نے اب کچھ ریکویسٹ کی یا اس نے کیش withdraw کرنا ہے یا اس کو چیک بک چاہیے یا کیش جمع کرانا ہے یہ ویری کرتا ہے اور within one customer یہ ریکویسٹ بھی ویری کریں گی کسٹمر ٹو کسٹمر تو ویری کرتی ہیں تو اس ویریبلٹی آف ریکویسٹ کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے تیسرا جو ویریبلٹی کا آسپیکٹ ہم نے آپ کو بتایا وہ تھا کیپیبلٹی کا ظاہر کسٹمرس کی کیپبلٹیز ویری کرتی ہیں ان کے اپنے اسکلس کے حوالے سے ان کی فزیکل کنڈیشن کے حوالے سے اور ان کی نالج کے حوالے سے تو ان کیپیبلٹیز کی ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر کسٹمر نے جو کہ ریکوائرمنٹ ہے بینک میں کہ اگر کیش یا چیک جمع کرنا ہے تو اس نے ایک سلپ بھرنی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر بعض کسٹمر کہتے ہیں جی ہمیں تو لکھنا نہیں آتا ہم نہیں لکھ سکتے ہمیں پتہ نہیں ہم نے کہاں کیا لکھنا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کیپیبلٹی کو کس طرح مینیج کیا جائے اور اس کے بعد جو چوتھی تھی وہ ایفرٹ کے حوالے سے اور جب ہم ایفرٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ پٹ ان سم ایفرٹس اور اس کی مثال ایک یہ دی تھی کہ بینک میں جو پاکستان میں ایک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سی این آئی سی سبمٹ کرنے کی ہے اس کی کاپی سبمٹ کرنے کی ہے اس کی ڈیڈ لائن دو سال سے ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اس لیے کسٹمرز کو بارہا مختلف کمیونیکیشنس کے ذریعے اخبار میں نوٹسز نکال کے بھی بتایا گیا ہے یہ ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے یہ اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے سی این آئی سی کی کاپی دینی ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایون دو سال کی بارہا ایکسٹینشنس کے باوجود ابھی تک بینک اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں اور ان کو سی این آئی سی پرووائڈ نہیں کی جا رہا ہے اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان ایفرٹس کو یہ ایک مثال دی گئی کہ کس طرح کسٹمر کے ایفرٹ کہاں لیک کرتے ہیں کہاں کم ہوتے ہیں کہاں زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو آخری پریفرنس جو ہم نے کو ویریبلٹی کا بتایا تھا وہ سبجیکٹ پریفرنس کے حوالے سے تھا کہ ایک کسٹمر کی پریفرینس جو ہیں وہ ویری کر سکتی ہیں ایک کسٹمر آتا ہے بینک میں ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ کچھ ٹائم سرو کرے اس کو گریٹ کیا جائے اس کو چائے یا کافی آف, آفر کی جائے اور دوسرا کسٹمر آتا ہے وہ ان چیز کو پریفر نہیں کرتا بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کام جلد جلد ہو جائے جس کو ٹرن اراؤنڈ ٹائم کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے وہ اپنی ٹرانزیکشن مکمل کر بینک سے باہر چلا جائے تو یہ ایک سبجیکٹو preference اور ساتھ ساتھ اس کو جو وہاں ایکسپیریئنس وہ گین کرتا ہے وہ preference کے حوالے سے وہ ایکسپیرینس کی جو ایک آپ کہہ لیں وہ ویریشن ہوتی ہے باس کا پازیٹیو ایکسپیرئنس کسی اور حوالے سے ہوتا ہے باس کا پازیٹو ایکسپیریئنس کسی اور حوالے سے ہوتا ہے تو یہ جو سبجیکٹو preference کی ویریبلٹی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور جب ہم نے ان پانچوں کو ایز ایز اے ہول لیا تو اس میں چیز سامنے آئی کہ کیا ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں یا کیا ہم اس کو ایک طرح سے ریڈیوس کریں اس چیز کی محسوس کی گئی کہ اس چیز کو اس ایک طرح سے اپروچ کو اپنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے پرابلم کو ڈائگنوز کریں کہ کس جگہ کسٹمر کی وجہ سے ویریبلٹی کی پرابلم زیادہ آ رہی ہے اور جب تک یہ جو پروسیس ہوگا جو کہ تھری اسٹیپس پروسیس ہے اس میں پہلا جو سٹیپ ہے اس کے اندر ڈائگنیسز آف دا پرابلم ہے آپ یہ دیکھیں کہ کسٹمر کہاں سے آپ کے لیے ویریبلٹی زیادہ لے کے آ رہا ہے اور جب یہ ڈائگنوز کر لیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا کسٹمر کے لیے ایک میوچلی بینیفیشل رول ڈیزائن کریں گے میوچلی بینیفیشل رول کو ڈیزائن کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ بینک کے لیے بھی ادارے کے لیے بھی اور کسٹمر کے لیے بھی بینیفیشل ہو اور کسٹمر میں نے اس میں کچھ ایک طرح سے پرفارمنس دینی ہے کچھ ایک طرح سے ایکشنز لینے ہیں تاکہ ان کا دونوں کا فائدہ ہو اور وہ ایکسپیرئنس اس کا پازیٹو ہو اور اس کے بعد جو تیسرا اس میں سٹیپ تھا وہ پائلٹ پروگرام کی ٹیسٹنگ کا تھا اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ایسا آپ کوئی پروگرام لانچ کریں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو پہلے پائلٹ بیسس پہ ٹریس کر لیں تاکہ جب کمپلیٹ رول آؤٹ ہو تو اس میں کوئی پرابلمس نہ آئیں اور ضرورت اس چیز کی ہے اس پائلٹ پروگرام کو ریئلسٹیکلی جو ایک نارمل کنڈیشنز ہیں اس کے تحت ٹیسٹ کیا جائے تو اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ اس پرٹیکولر آسپیکٹس کو ویریبلٹی فیکٹرز کو مینج کرنا ضروری ہے اور آئیے ہم یہ دیکھیں اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ اپنے ڈی ٹو ڈے ایکسپیرئنس کے حوالے سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا واسطہ پڑھتا ہوگا آپ بینکس میں جاتے ہوں گے آپ ریٹیل سٹورز میں جاتے ہوں گے آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہوں گے آپ کا ٹریول ایجنسی سے واسطہ پڑھتا ہوگا یا آپ کسی ریسٹورانٹس میں جاتے ہوں گے یہ ایک طرح سے یہ سارے سروس اینٹیز ہیں تو آپ خود ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں یا جا کے آبزرو کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ویریبلٹیز کا ذکر کیا وہ کیسے کیسے کہاں بینکس مختلف یا مختلف ادارے اس کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں یہاں جب ہماری کچھ بینکر سے بات ہوئی جو اس وقت ایکٹیولی انوالو ہیں خاص طور پہ برانچ لیول پہ ریجنل لیول پہ تو یہ چیز سامنے آئی کہ وہ لوگ پاکستان کے کانٹیکٹس میں جہاں انویریبلٹیز کو فیس کر رہے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو کانشیسنیس ہے جو اویئرنیس ہے اٹ ہیز ناٹ بن ایکچولی ٹرانسلیٹڈ ان ٹو پریکٹیکل جو اس کو کنٹرول کریں وہ فیس کر رہے ہیں اور یہ اگر بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے لیے ایک طرح سے بہت واضح پلان ان کے سامنے نہیں ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستانی بینکنگ سیکٹرز میں پاکستان کے جو مختلف بینکنگ کے پلیئرز ہیں خاص طور پہ جو بگ پلیئرز ہیں اور اس کے ساتھ جو فورن بینکس ہیں جس میں انہوں نے تھوڑی سی لیڈ لی ہوئی ہے کہ اس حوالے سے وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں اور وہ اسٹیبلش کریں کہ جو کسٹمر ہیں ان کی جو ویریبلٹی فیکٹر ہے اس کو کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے جب یہ چیز ہم کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ جو سروس کوالٹی کے متعلق کہا جاتا ہے اور ایک طرح سے کلیمس کیے جاتے ہیں اس کی ایک طرح سے امپلیمنٹیشن میں آسانی ہو جائے گی اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس کو اپنے ان ایریاز کو توجہ دینی چاہیے اور جو وہ سروس ایکسلنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ویریبلٹی فیکٹرز کو مد نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں کس جگہ کون سا ویریبلٹی فیکٹر افیکٹ کر رہا ہے آئیے اب اس کے بعد ہم اسی حوالے سے اگلے ٹاپک کو جو اس سے ریلیٹڈ ہے کنٹینویشن آف دا سروس بزنس مینجمنٹ اس کو ہم کرتے ہیں اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں یہ جو ہم نے میٹیریل لیا ہے اور یہ سارا ایک طرح سے جو کانٹینٹس ہیں یہ کاوشیں ہیں یہ ایفرٹس ہیں ایک لیڈی پروفیسر ہارورڈ بزنس سکول کی جنہوں نے اس سروس بزنس میں سروس انڈسٹری میں بہت کام کیا ہے اور ان کی یہ جو ایک طرح سے ایفرٹس ہیں ان کی یہ جو کاوشیں ہیں ان کے یہ جو آرٹیکلس ہیں یہ صرف اکیڈمک آرٹیکلس نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ایکچولی ریسرچ کیا ہے وہ بڑی جو ٹاپ کی سروس پرووائڈنگ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے سٹڈی کیا ہے ان کے کنسلٹینسی جو اسائنمنٹس تھے ان کا ایک طرح سے جو ایکسپیرینس تھے وہ انہوں نے اس میں اس آرٹیکلس کے اندر انکارپوریٹ کیے ہیں تو جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سٹڈی کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اٹس اے آن اسٹڈی سم تھنگ وچ از ویری پریکٹیکل اس از آپ یہ کہیں کہ اس آبجیکٹو ہے اور یہ سبجیکٹو نہیں ہے اور یہ آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھ کے ڈیولپ کی گئی ہے اور اس میں جب ہم بات کرتے ہیں اور انہوں نے جو اسٹڈی کی جو لیڈرس تھے اپنے ایریاز میں انڈسٹری میں سروس کے حوالے سے انہوں نے ظاہر ہے جب اس کو آبزرو کیا تو ان کی جو کچھ ریکمنڈیشن سامنے آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کمپنیز کو کا جو سکسیز کے وجہ ہے سکسس کے جو فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں اور انہوں نے جو کچھ چار فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے آج ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کا خیال ہے کہ جو چار فیکٹرز ہیں چار جو ایلیمنٹ ہیں ان کی انٹیگریشن بہت ضروری ہے آن انڈیویژل لیول آپ ان ایلیمنٹس کو آپ ان فیکٹرز کو اگر اپلائی کریں گے امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو وہ سکسیس حاصل نہیں ہوگی جو کہ ہونی چاہیے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان چاروں فیکٹرز کو انٹیگریٹ کریں چار فیکٹرز کیا ہیں پہلا ہے آفرنگ آپ کی کیا ہے سروس کی سروس کا ڈیزائن کیا ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو فنڈ کہاں سے کریں گے فنڈنگ میکینزم شوڈ بی پلیس تیسرا جو ہے وہ ہے امپلائیز مینجمنٹ سسٹم اور چوتھا ہے کسٹمر مینجمنٹ سسٹم اس چار ایلیمنٹس کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کر کے انہوں نے سروس ماڈل بھی ڈیولپ کیا ہے ان پروفیسر نے اور ہارورڈ بزنس اسکول میں یہ پراپر کورس پڑھایا جا رہا ہے جہاں اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے جو سروس بزنس ہے اور جو پروڈکٹ بزنس ہے اس کے ڈیفرنسز کیا ہیں اس کے اندر کیا آپ اس کی ڈائنمکس ہیں اور کس طرح ویری کرتے ہیں اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ لرن کرتے ہیں کہ اس ڈیفرنسز کو سامنے رکھ کے آپ کس طرح سروس بزنس کو امپروف کر سکتے ہیں تو آئیے اب ہم انڈیویجلی ان ایلیمنٹس کو ذرا دیکھتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے متعلق لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں جو پہلا فیکٹر ہے جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ سروس ڈیزائن کا ہے یہ سروس آفرنگ کا ہے جب اس میں ہم سروس آفرنگ کی اور سروس ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کے کسٹمرز کس چیز کو پریفر کرتے ہیں پروڈکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ کریکٹرسٹکس کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں کہ جو ڈیٹرمن کرتے ہیں اس کی اٹریکٹیونیس یا سروس کی اٹریکٹونیس جو ہے وہ پریفرنس کے حوالے سے ہے کہ کسٹمر کس پرٹیکولر ایٹریبیوٹس آف سروس کو پریفر کرتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو سروس پرووائڈ کرنے والا ادارہ ہے وہ اس ایٹریبیوٹس کو ایک طرح سے سیگمنٹ کرے کوئی دیکھے کہ کون سے کسٹمر اس ایٹریبیوٹس میں فال کرتے ہیں جو ان کے لیے اٹریکٹو ہوتے ہیں یہاں انہوں نے جو مثال دی ہے جو ایگزامپلس دی ہے انہوں نے تین مختلف ایک طرح سے کمپنیوں کی تین مختلف آرگنائزیشنس کی مثال دی ہے جن کو انہوں نے سٹڈی کیا ہے اس میں ایک جو لارجسٹ ریٹیل اسٹور کا چین ہے امریکہ میں اس کی مثال دی ہے پھر ایک ریٹیل بینکنگ کے اپنی فیلڈ میں جو ایک بینک ہے اس کی مثال دی ہے اور تیسرا ایک ہاسپٹل ہے جو امریکہ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے میڈیکل سروسز کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ون آف دا ٹاپ ان امیریکا یہ مختلف ایلیمنٹس کے حوالے سے انہوں نے ان تین اداروں کی تین آرگنائزیشن کی مثالیں دی ہیں اور جب ہم یہ اس پہلے آسپیکٹ کو دیکھتے ہیں جو چیز جی جی سامنے آتی ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس میں جو سروس آفرنگ ہے وہ کس طرح اٹریکٹو ہے کسٹمر کے لیے یہاں جو ایک چیز اہمیت کی عامل ہے اور ذہن میں رکھنے والی ہے کہ سرویس کے حوالے سے جو سرویس پرووائڈنگ کا ادارہ ہے وہ ہر قسم کی سرویس ہر قسم کے کسٹمر کو پرووائڈ نہیں کر سکتا پہلی چیز یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جب ہم بزنس اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں چاہے وہ پروڈکٹ کے حوالے سے ہو سروس کے حوالے سے ہو تو کی جو ایک خاص آپ کہہ لیں کہ خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈسائڈ وٹ ناٹ ٹو ڈو وٹ ٹو ڈو از ون تھنگ بٹ وٹ ناٹ ٹو ڈو از سم تھنگ آپ نے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کرنی ہیں تو سروس بزنس میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے آپ نے جب شروع میں ہی ڈیسیجن لینا ہے کہ کون سے ایٹریبیوٹس آپ نے جو اٹریکشن کے ہیں وہ کسٹمر کو پرووائڈ کرنے ہیں اور کون سے آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے اور اگر اگر پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ نے اس میں ایکسلنس کا جو اسٹینڈرڈ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ اسی طرح ریگرسلی اپلائی نہیں کریں گے جو آپ نے اپنے سلیکٹڈ پریفرنس سیگمنٹ میں کیے ہیں تو جب اس چیز کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کو سروس کی آفرنگ کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہے اور آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لینا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ نے جو آپ کا پیکج ہے سروس کا سب سیٹ کا پیکج ہے آپ نے اس میں پور پرفارمنس کو ایکسیپٹ کرنا ہے آپ نے اس کی پور اس سینس میں نہیں کہ آپ انفیریئر پرفارمنس کا بلکہ یہاں لفظ دیا یوز کرنا چاہیے ٹرم یوز کرنی چاہیے یہ پور کا کانسیپٹ اور لگتا ہے لیکن یہ جو ریسرچ نے پروف کیا ہے کہ یہ کمبینیشن ضروری ہوتی ہے کہ جہاں آپ ایک سپیریئر پرفارمنس کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں ایک انفیریئر پرفارمنس کے ساتھ اور اس میں جب انہوں نے مثال دی تو اس جو ریٹیل چین کی جو مثال دی وہ یہی تھی کہ ان کے یہاں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو انہوں نے جس ایٹریبیوٹس کو کیپچر کیا ہے اس کی وجہ سے ان کی کسٹمر بیس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ ہے پرائس اور سلیکشن وہ پرائس میں جو کسٹمر کو ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹورس وہ بارگین پرائس ہوتی ہے وہ کمپیٹیٹو پرائسنگ ہوتی ہے اور کسٹمر کے پاس سلیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس ایٹریبیوٹس کو انہوں نے ہائی کیا ہے اس کی اندر انہوں نے کیا ہے اور اپنا جو سیٹ اپنا انفراسٹرکچر اور اپنا جو آرگنائزیشن یا انہوں نے اس اس کے برعکس انہوں نے اس چیز کو بادر نہیں کیا اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی جو ڈفرنٹ اسٹورز میں ایمبیاںس کا جو کانسپٹ ہے کہ بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ لائٹنگ ہے بہت اچھا ارینجمنٹ ہے آئلز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں اور سیلف ہیلپ کے لیے کسٹمرز آپ کے امپلائیز موجود ہیں جو آپ کو گائڈ کر رہے ہیں گریٹرز ہیں گائڈز آپ کے اس چیز کو بادر نہیں کرتے اور اگر ان کے کمپیٹیٹرس ان ایریا میں ان کے کمپیٹ کر کے ان سے مارکٹ شیئر لیتے ہیں تو وہ باڈر نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو انہوں نے سلیکشن کیا ہے اس کی وجہ سے آلیڈی ان کو بینیفٹ ملا ہے اور ان کی ایک بہت وائڈ کسٹمر بیس بن گئی ہے جو کہ ان ایٹریبیوٹس کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آ کے بزنس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری مثال اس بینک کی دی گئی بینک نے بھی یہی کیا وہ ریٹیل بینکنگ میں انہوں نے جو زیادہ کیا کہ جو فزیکل لوکیشن آف دا فرینڈلیس آف دا اسٹاف اور سب سے امپورٹنٹ کہ وہ لوگ ویکینڈ پہ بھی کھلے رہتے ہیں لیٹ آورس میں بھی کھلے رہتے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے اس ایٹریبیوٹس میں جس کو آپ فرینڈلیس کہہ لیں جس کو آپ کنوینئنس کہہ لیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرائسنگ ہے اپنے کمپیٹیٹرس کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے سمپل مثال اس میں یہ دی گئی کہ ان کے جو ڈپازٹ ریٹس ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو کمپیٹیٹرس وہ ہاف کے وہ وہ ہاف پرسنٹ یا ون پرسنٹ زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کے کسٹمر بیس ان چیزوں کو مائم نہیں کرتے تو یہاں اگر ہم اسی ایک طرح سے کانسیپٹ کی طرف واپس آئیں کہ دے ہیو انفیکٹ ڈیولپ دی کیپیسٹی ٹو پرفارم سپیریئرلی ان سرٹن آسپیکٹس بٹ آن آن دا ادر ہینڈ دے ہیو آلسو ڈیسائڈیڈ ٹو پرفارم ان ایز انفیریئر ان ادر یہ چیز ان کو میٹر کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی جو بزنس کا جو ماڈل ہے اور ان کا سکسس ہے وہ انہوں نے اچیو کیا ہے وہ اس چیز کو باڈر نہیں کرتے اور جب آپ ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کی جو نئی آفرنگ ہے یا آپ جو ایکزسٹنگ آفرنگ کو جس کو ہم کہتے ہیں ٹویک کریں تو اس کے اندر اس فیکٹرز کو بلٹ ان کریں اس کے اندر لے کے آئیں اور پھر یہ دیکھیں کہ دیکھ کس طرح ان ایٹریبیوٹس کو وہ کر رہے ہیں کس پہ انہوں نے فوکس کرنا ہے اور کس میں اس کو فوکس نہیں کرنا یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو مینیجرس کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہوتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ مینیجر یہ فیل کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس ایٹریبیوٹ کو اگر اٹینڈ نہیں کریں گے تو اس کا ہمارے کمپیٹیٹرز فائدہ اٹھائیں گے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس چیز کو آپ اس بیلنس کو ڈرائیو کریں کہ آپ نے کچھ ایریاز میں سپیریئر پرفارمنس دینی ہے along with انفیریئر پرفارمنس بٹ آن دا ادر ہینڈس آپ چاہتے ہیں کہ میڈیورک میڈیارک پرفارمنس آپ کو ملے باقی ایریاز میں اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے تو یہاں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آفرنگ آپ کی کس بیسس پہ ہے آپ کا جو سروس ڈیزائن ہے وہ کس بیسس پہ ہے جب یہ چیز ڈٹرمن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کسٹمرز کو جن ایریاز میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کسٹمرز کو بھی اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کن ایٹریبیوٹس پہ یہ کمپنی جو ہے ایکسیل کرتی ہے اور پھر کسٹمر اسی کے حساب سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ جب نارملی سیگمنٹیشن کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس میں ہم ڈفرینس کو فوکس کرتے ہیں کہ کیا کیا ڈفرنس ہے اور جو ڈفرنس ہے اس کو آپ ایک طرح سے ٹارگیٹ کریں لیکن یہاں چیز اس کے برعکس ہے یہاں اس چیز کی ہے تو جو چیزیں کامن ہیں ان کے اندر جو شیئر کر رہے ہیں کسٹمر سیگمنٹ آپ ایک طرح سے اس کو ٹارگیٹ کریں اس کو فوکس کریں تاکہ اسی حساب سے آپ اپنی سروس آفرنگ دے سکیں جب یہ پہلا آسپیکٹ ہو جاتا ہے جو دوسرا ایلیمنٹ اس سروس ماڈل کا ہے وہ ہے فنڈنگ میکینزم کا فنڈنگ میکینزم کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب ہم ایکسلنس کی بات کرتے ہیں تو ایکسلنس کی ظاہر ہے ایک کاسٹ ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم کلیم کرتے ہیں اور جب کسٹمر سے پرومس کرتے ہیں اس طور جب ہم بینکنگ کی بات کر رہے ہیں کہ وی آر پرووائڈنگ ایکسیلنٹ سروس ٹو یو تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے بیک آف اور مائنڈ یہ جو ہم پرومس کر رہے ہیں الٹیمیٹلی اس کی ایک کاسٹ ہوگی اور ہم نے کاسٹ وہ کہاں سے ریکور کرنی ہے آپ نے بڑی کامن بزنس میں ایک سینگ ہے وہ سنی ہوگی کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ یہاں فری لنچ کا کانسیپٹ نہیں ہے اور اس ایکسلنس کو آپ نے فنڈ کس طرح کرنا ہے آپ نے اس کو کس طرح ایک طرح سے کاسٹ کو ریکور کرنا ہے آپ نے کسٹمر سے ریکور کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ پروڈکٹ کے حوالے سے جب آپ اس کی کاسٹنگ کرتے ہیں اور اس کی کاسٹ کو آپ الٹیمیٹلی بیلٹنگ کر کے اپنا مارجن ڈال کے پرائس کے ساتھ آپ اس کی ریکوری کر لیتے ہیں تو وہاں آپ کو پرابلم نہیں ہوتی لیکن جب آپ سروس میں آتے ہیں تو سروس میں دیکھا گیا ہے کہ جو آپ پرائس جو ہوتی ہے اس میں اس کے مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں بعض جگہ اس میں آپ دیکھیں کہ پی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے منتھلی اسٹالمنٹس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس میں جو اس ریسرچ اور اسٹڈی نے یہ چیز پروف کی ہے کہ کسٹمر جو ویلیو ڈرائیو کرتے ہیں وہ ان ایون ہوتی ہے اور ان ایون ویلیو کو ڈرائیو کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بینک کو یا اس ادارے کو اس کا بینیفٹ نہیں ملتا اور ہوتا یہ ہے کہ کاسٹ کا زیادہ پورشن وہ بینک کے اوپر آ جاتا ہے اور کاسٹ کی ریکوری نہیں ہوتی اس ادارے کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے لوزنگ پروپوزیشن بن جاتی ہے اس لوزنگ پروپوزیشن کو ایک طرح سے مینیج کرنے کے لیے اس طرح سے اس چیلنج کو ٹیکل کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے پراپرلی ڈیفائنڈ فنڈنگ میکینزم ہونے چاہیے اور جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے دیر آر فور ویز آف ڈوئنگ اٹ دو طریقے کار ایسے ہیں جس میں آپ انڈائریکٹلی کسٹمر سے وہ کاسٹ ریکور کرتے ہیں اور دو طریقے ایسے ہیں جس میں آپ کسٹمر کو ایک طرح انوالو کرتے ہیں یا اس کا آپ برڈن جو ہے انڈائریکٹلی کسٹمر کو ڈالتے ہیں تو آئیے ہم ان بریفلی uh, ان چیزوں کو دیکھیں اور کچھ مثالوں کے ساتھ اس کو واضح کریں اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر سے کس طرح چارج کرتے ہیں انڈائریکٹلی کسٹمر سے چارج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ پرائیس کے اندر آپ اس کے اندر بلٹ ان نہیں کرتے لیکن آپ دوسری طرف سے اس چیز کو کور کرتے ہیں مثال جو دی گئی اس میں وہی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں جس کا ذکر کیا تھا امریکہ میں جو ایک کافی شاپ کی چین ہے آپ اگر ان کے کافی شاپس کے ان کے آؤٹلیٹس میں جائیں تو وہ بہت خوبصورتی سے ایک طرح سے بہت کمفرٹیبلی ڈیزائن ہوتے ہیں آپ وہاں گھنٹوں بیٹھ کے ان کا جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے ان کے بہت اچھی چیئرز ہیں سوفاز رکھے گئے ہیں میوزک کا انتظام ہے ٹی وی کا انتظام ہے آپ وہاں گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کمفرٹیبل اور اٹریکٹیو اور پلیزنٹ انوائرمنٹ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے اس چیز کو وہ ان کو وہ کاسٹ کرتی ہے یہ کاسٹ وہ کہاں سے ریکور کرتے ہیں ایکچولی جو ان کی کافی کی پرائسیز ہیں وہ مارکیٹ سے زیادہ ہیں تو جب وہ زیادہ پرائز چارج کرتے ہیں تو اس طرح ان کو اس چیز کا بینیفٹ ملتا ہے اور اس چیز کی وجہ سے افورڈ کرتے ہیں کہ اس قسم کی فیسلٹیز اس قسم کی آپ طرح سے اٹریکشن کسٹمر کو دیں تاکہ وہ آؤٹ لیٹ میں آ کے بیٹھیں اور ٹائم سرو کریں اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال اسی بینک کی دی گئی جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ لیٹ آورز میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسٹمر کو جو ہے فرینڈلی سروس دیتے ہیں ان کے لوکیشنس آپ کے ہر جگہ موجود ہیں ان کی برانچیز اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پرائسنگ میں آتے ہیں تو اس میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے اور وہ یہ دیکھتے ہیں تو اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر جو دوسرا فارم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ون ون سچویشن ایک طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں فار آپریشنل ایفیشنسی وائل ایٹ دا سیم ٹائم ویلیو ایڈٹ سروسز کو جو آپ انکلوڈ کرتے ہیں اس کے اندر اس کا کانسیپٹ کیا ہے وہ ایک کانکریٹ مثال کے ساتھ واضح کیا جا سکتا ہے امریکہ کی ایک انشورنس کمپنی ہے کہ جو کہ ایکسیڈنٹس کو جو آٹو کو ایک طرح سے انشورنس کرتی ہے آٹو کی انشورنس کرتی ہے اور اس میں ایکسیڈنٹس کا کانسیپٹ ہے تو اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ اس کمپنی نے جو ایک طرح سے اپروچ اختیار کی ہے جو ان کا طریقہ کار ہے کہ جب وہ ایکسیڈنٹ کوئی ہوتا ہے اور ان کو اس طرح ملتی ہے تو فوراً اپنی ایک وین وہاں بھیجتے ہیں اپنے سٹاف کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پر ایک اسسمنٹ کرتے ہیں وہاں سارے جو اس کی جو آسپیکٹس ہیں مختلف فارمز بھرے جاتے ہیں اور کسٹمر کو فوراً جا کے اٹینڈ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جس کو ٹو ٹرکس کہتے ہیں یا پولیس کی وینز جو ہیں یا پولیس والے بعد میں آتے ہیں لیکن یہ لوگ پہلے پہنچ کے آن دا اسپاٹ ڈائریکٹ ساری چیزیں ساری انفارمیشن ساری ڈیٹیلس لے لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں بھی دیکھا گیا ہے اور باقی دنیا میں یہ پریکٹس ہے کہ جو آٹو انشورنس کے کیسز ہیں اس کے اندر انفارچونیٹلی بہت زیادہ مال پریکٹیس ہیں اس میں بہت زیادہ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی کلیم جو جی کیے جاتے ہیں وہ جین نہیں ہوتے اور اس کے بعد کمپلیکیشنز آتی ہیں ہیسلز ہوتی ہیں لیگل کیسز بنتے ہیں کورٹس میں جانا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک کاسٹ فیکٹر کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور انہوں نے باقاعدہ ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ ہنڈریڈ ڈالرس کے پریمیم میں ففٹین ڈالرس ان ساری ایکسٹرا ایڈیشنل کاسٹ میں صرف ہو جاتے ہیں تو اس کمپنی کی اس اپروچ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے انہوں نے ساری چیزیں چونکہ پہلے سے ایک طرح سے ہینڈل کی ہوئی ہیں ساری چیزیں اسٹیبلش کی گئی ہیں تو لیٹر آن کسٹمر کی طرف سے کسی قسم کا ڈسپیوٹس کسی قسم کا آرگومنٹ وہ ارائز نہیں ہوتا تو اس کاسٹ کو وہ ایک طرح سے سیو کر لیتے ہیں شروع کی انہوں نے وینس کو پرووائڈ کرنے کی اسٹاف کو جو وہاں ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف کو ایک طرح سے اپوائنٹ کرنے کی ان کو بھیجنے کا جو خرچہ ہے وہ ریکوپ ہو جاتا ہے مور دین بائی دا کاسٹ سیونگ جو الٹیمیٹلی ان سارے حیثل کی وجہ سے ان ساری پرابلم کی وجہ سے سامنے آتا ہے تو یہ ایک مثال فنڈنگ میکینزم کی اس طرح بھی ہے کہ جب آپ کوئی ایکسیلنس اور سرویس پرووائڈ کرتے ہیں تو کس طرح اس کی کاسٹ ریکور کرتے ہیں اس کے بعد جو فنڈنگ میکینزم کا جو تیسرا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ کوئی انویسٹمنٹ کی اور اس کا آپ نے لیٹر آن سیونگ کی اس کانسیپٹ کو بھی ایک کانکریٹ مثال کے ساتھ واضح کیا جا سکتا ہے امریکہ کا ایک مشہور فائنینشیل سافٹ ویئر کی کمپنی ہے جو فائنینشیل سافٹ ویئر بناتے ہیں اور وہ ان کا برانڈ نیم ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے ان کو ظاہر ہے جب وہاں پر ایک پریکٹس ہے وہاں ایک نام ہے وہاں ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ کال سینٹر اسٹیبلش کرتے ہیں اور جو کسٹمرز وہاں کال کرتے ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو اٹینڈ کرتے ہیں ان کو ایک طرح سے پھر گائڈ کرتے ہیں تو یہ کال سینٹر کی اسٹیبلشمنٹ ایک ظاہر ہے فیکٹر ہے کاسٹ کا آپ اسٹیبلش کرتے ہیں آپ اس کو ایک طرح سے فنڈ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی ایک طرح سے کاسٹ کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کو ریکور کس طرح کریں تو اس کمپنی نے یہ کیا کہ کال سینٹر میں جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں کالز وہ نارمل سیلز کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ ان کے ہائر ہائرلی ہائیلی پیڈ جو ہائیلی پیڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے مینیجرز ہیں وہ وہاں پر ان کالس کو اٹینڈ کرتے ہیں وہ جب ان کو وہاں پر پوسٹ کرنے کا وہاں سے ایک طرح سے ان کو انسٹال کرنے کا مقصد یہ ہے اس کمپنی کے مطابق کہ جب لوگ ان کو پرابلمز کے ساتھ کال کرتے ہیں تو یہ جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے جو آفیشلس ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی پرابلمز کو سالو کرتے ہیں اور آئندہ جب پروڈکٹ جو ان کا جو سافٹ ویئر کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہوتی ہیں اس کو بلڈ کرتے ہیں اس کو ان کی سجیشنس کے حوالے سے ان کمپلینز کے حوالے سے ان اور جو دوسری پرابلمس ہیں ان کو ایک طرح سے ریکٹیفائی کرتے ہیں تو جب ان کا نیا ورژن جب آتا ہے اس پرٹیکولر سافٹ کا تو اس کے اندر وہ پہلی والی پرابلمس نہیں ہوتی وہ جو ہیک اپس ہیں وہ نہیں آتے تو اس وقت ان کی وہ جو کالز ہیں جو پہلے زیادہ آنی چاہیے تھیں وہ کم ہو جاتی ہیں تو اس طرح وہاں پر وہ سیونگ کرتے ہیں کہ اس نئے پروڈکٹ کے حوالے سے جو انہوں نے شروع میں خرچہ کیا تھا وہ یہاں آ جو ہے ان کو اس کی ریکوری ہوتی ہے ان کو کال سینٹر اس لیول کا اور اس خرچے کا ڈیولپ نہیں کرنا پڑتا اسٹیبلش نہیں کرنا پڑتا اس مثال سے آپ کو فنڈنگ میکینزم میں جو ریکوری کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایکسلنس ہے اٹ ہیز ٹو بی ریکورڈ اٹ ہیز ٹو بی وہ کس طرح ہوتا ہے اور اس کے اندر جو چوتھا آسپیکٹ ہے وہ آپ کسٹمر کو ایک طرح سے انوالو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ سروس کا آسپیکٹ کسٹمر کے اس میں کورٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں جو سب سے زیادہ جو ایک واضح پریکٹیکل مثالیں ہیں وہ سیلف سروس کا کانسیپٹ ہے جیسے کہ آپ نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ اگر گیس سٹیشن پہ جائیں آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں تو آپ خود سیلف سروس کر کے اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول بڑھتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کانسیپٹ ہے کہ آپ جب کسی ٹول اسٹور میں جاتے ہیں تو وہاں اپنی ٹرالی آپ خود ایک طرح سے لے کے جاتے ہیں پھر آپ اس کو پارکنگ لاٹ میں جاتے ہیں اس کو خالی کر کے واپس لا کے رکھتے ہیں جو کہ ہم نے ایفرٹ ویریبلٹی uh, کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا تو یہ جو چیزیں جب آتی ہیں سامنے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کس طرح کسٹمر کو انوالو کر کے اور کچھ لیبر کا جو فیکٹر ہے کسٹمر کے کندھوں پر ڈال کے بھی آپ اس کی ریکوری کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو اپنا ڈیڈیکیٹڈ سٹاف انسٹال کرنے کی اپوائنٹ کرنے کی یا ٹینٹ کسٹمر کو ٹینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو چار فارمز آف فنڈنگ کو اگر آپ ایز اے ہول لیں تو پھر اندازہ کو ہو جائے گا آپ نے جو سروس آفرنگ دینی ہے آپ نے اس کی فنڈنگ کو کس طرح آپ نے ریکور کرنا ہے اس کی کاسٹ کو کس طرح آپ نے ریکور کرنا ہے لیکن یہاں جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب یہ چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو رول آؤٹ کرنے سے پہلے ہی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے سبسیکوینٹلی اگر آپ کوئی چیز کوئی فیس کوئی چارجز ایڈ کرتے ہیں تو کسٹمر اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور یہ سٹڈی نے اور ریسرچ نے اس چیز کو ایک طرح سے پروف کیا ہے کہ سبسیکوینٹ کی جو ایڈیشن ہوتی ہے چارجز کی یا اور کسی قسم کی فیس کی کسٹمر جو ہے اس کو ایک طرح سے ڈسپلجر لیتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ فنڈنگ میکنزم میں کسی بھی فارم میں آپ جو چیز کر رہے ہیں رول آؤٹ سے پہلے اس کو اسٹیبلش کریں تاکہ بعد میں کسٹمر کو سرپرائزز نہ ملیں اور آپ کا بھی جو ایک امیج ہے کہ آپ کنسسٹنٹ ہیں اور آپ کسٹمر کو کنسسٹنٹ لیول پہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی برقرار رہے آئیے آپ فنڈنگ میکینزم کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ ہے اس سروس ماڈل کا وہ ہے آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ایمپلائی مینجمنٹ سسٹم ہے ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سروس کی پروڈکشن میں سروس کی ڈیلیوری میں ایمپلائیز کی بہت اہمیت ہے کسٹمر کی بھی اتنی اہمیت ہے لیکن جب ہم ایمپلائیز مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ سروس از اے پیپل انٹینس انٹینسو بزنس اور جب جس میں زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں جہاں پر ہیومن ایچ آر کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے تو اس کے لیے جو ایک سرویس پرووائڈنگ کا جو اسٹاف ہے جو امپلائیز ہیں خاص طور پہ اگر ہم بینکوں کی مثال لیں جو کسٹمر فیسنگ اسٹاف جس کو کہتے ہیں تو ان کی ایک طرح سے اہمیت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر امپلائیز مینجمنٹ سسٹم کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ادارے ہیں یا بینکس ہیں سروس پرووائڈرز ہیں وہ جو امپلائیز کا ہائرنگ اور سلیکشن کا پروسیس ہے جو ان کی ایک طرح سے ٹریننگ کا پروسیس ہے ان کی کمپنسیشن کا پروسیس ہے ان کی جاب ڈیزائن کا پروسیس جو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ یہ چیز بہت اہمیت کے حامل ہے جب تک آپ ان چیزوں کو مد نہیں رکھیں گے جب تک ان فیکٹرس کو آپ کاؤنٹ فار نہیں کریں گے تو وہ آپ کے امپلائیز جنہوں نے میٹلی اس سروس کو ڈلیور کرنا ہے وہ ظاہر ہے لیک کر ہوں گے اس میں جو ایک امپارٹنٹ چیز ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے دو سوال آپ نے کرنے ہیں کہ کیا آپ کے امپلائیز میں وہ ایبیلٹی ہے ایکسلنس آف سروس کو ڈیلیور کرنے کی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے امپلائیز ایڈی کوئٹلی سفیشنٹلی موٹیویٹڈ ہیں اس ایکسلنس سروس کو ڈیلیور کرنے کے لیے یہ دو سوال ایک طرح سے ان کا جواب ان کی آنسر اس کا رسپانس اہمیت کا حامل ہے کہ یہ فاؤنڈیشن ہے آپ کی امپلائیز مینجمنٹ سسٹم کے اور جب آپ ان چیزوں کو مد رکھتے ہیں تو پھر آپ کا یہ کام آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے کس قسم کے سٹاف کو ہائر کرنا ہے آپ نے وہ ایٹریبیوٹس جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں ایکسلنس کے حوالے سے جو کسٹمر کو آپ نے کرنا ہے یہاں جو ایک چیز مینشن کی جاتی ہے کہ آپ جو آج کل ایچ آر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یو ہائر فار ایٹیوڈ یو ٹرین فار اسکل ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو ایک کانسیپٹ ہے ایپٹیچیوڈ کا اور ایٹیچیوڈ کا اس کے اندر ایک ٹریڈ آف ہے اور یہ ٹریڈ آف ضروری ہے اس ٹریڈ آف کو اگر آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گی اگر آپ ہائر ایپٹیچیوڈ اور ہائر ایٹیٹیوڈ کے امپلائی کو ہائر کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو اس کو کاسٹ پی کرنے کے لیے پڑے گی اور ایسا امپلائی نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے کمپیٹیٹرس کے لیے بھی اٹریکٹیو ہوگا تو جیسے اس میں اس بینک کی مثال دی گئی ہے ان کے ہاں اس اچھی سروس کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو امپلائیز کی سلیکشن ہے امپلائیز کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت سمپل ہے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ہائی اکیڈمک جنہوں نے اسٹیٹ ایس لیے ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے ہمیں ایوریج لوگ چاہیے اور ایوریج لوگ کو وہ ایک طرح سے ٹرین کرتے ہیں اور ایک طرح سے ان کے اپنے مطابق وہ دیکھتے ہیں اور جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں ٹریننگ کا آسپیکٹ اہم ہو جاتا ہے جاب ڈیزائن کا آسپیکٹ اہم ہو جاتا ہے اس میں انہوں نے ایک اور بینک کی مثال دی کہ اس کی جو ایک طرح سے پوری سروس انچارج کی ایک ایگزیکٹو تھی ان کا خیال تھا کہ ہم نے اتنے ایفرٹس کیے ہیں ہم نے اتنے زیادہ کوششیں کی ہیں لیکن اسٹل ہم جب سروے کرتے ہیں سروس کے حوالے سے تو ہماری ریٹنگ بہت لو آتی ہے تو وہ جو ایک سینئر جو لیڈی ایگزیکٹو تھی انہوں نے کہا میں خود ایک برانچ میں جا کے اس فارامنا کو دیکھتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور انہوں نے کہا کہ میں جا کے کاؤنٹر پہ ایک جونیئر اسٹاف کی طرح ایک مہینے تک بیٹھوں گی تاکہ یہاں کی جو پرابلمس ہیں یہاں کی جو ڈائنمکس ہیں میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکوں تو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں بتایا گیا کہ وہ لیڈی ایگزیکٹو بینک میں برانچ میں جا کے بیٹھی اور ان کو ایک مہینے نہیں صرف ایک دن کے اندر اندازہ ہو گیا کہ پرابلمس کیا تھیں انہوں نے یہ کہا باقاعدہ کہ جب میں بینک شروع ہوا بینک کے ڈورس کھلے کسٹمر آنا شروع کیا تو کسٹمر ور جیلنگ بیک ایٹ یعنی yani کہ چیخ و پکار اور آرگومینٹس چل رہی تھی تو اس کی جب انالس کی گئی تو یہ چیز سامنے آئی کہ اس بینک نے بہت سارے انیشیٹو انٹروڈیوس کیے تھے کراس سیلنگ کے حوالے سے تو کراس سیلنگ میں جب انیشیٹو انٹروڈیوس ہوئے تو مختلف کسٹمر کی کمپلیکس نیڈس سامنے آئی اس کمپلیکس نیڈس کو ایکچولی بینک نے امپلائیز کے حوالے سے کیٹر نہیں کیا تھا بینک جو اسٹاف تھا وہ سوٹیبلی اکوپڈ نہیں تھا ان کو وہ ٹریننگ نہیں دی گئی تھی تو اس کمپلیکس نیڈس کو کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کریں جس کی وجہ سے یہ پرابلم سامنے آئی تو ضرورت اس چیز کی تھی جہاں انہوں نے یہ ڈیزائن کی تھی چیزیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھیں انڈیویژلی وہ بالکل بہتر تھیں لیکن جب ان کی امپلیمنٹیشن آئی اور جب اسٹاف کا کانسیپٹ آیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ وہ فیلئر تھے تو یہاں جو ضرورت جس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے جو امپلائی کا ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اور آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ ہیرو بن کے آپ کو سرویس پرووائڈ کرے گا کیونکہ جو کسٹمر جو امپلائی کی سیلف سیکریفائس ہے ایک سسٹینیبل ریسورس نہیں ہے آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک جو امپلائی ہے وہ سیلف سیکریفائس کر کے آپ کے لوگ بہتر سروس کسٹمر کو پرووائڈ کرے گا تو جب ان آپ فیکٹرز کو مد نظر رکھیں گے تو یہ چیز سامنے آتی ہے اور اس کی مثال انہوں نے اس بینک کے حوالے سے دی ہے کہ رائٹ right ایٹیچیوڈ کے حوالے سے آپ لوگوں کی ہائرنگ کس طرح کرتے ہیں اس میں اسکاؤٹ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ مختلف جگہوں پہ جب جاتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں دوسری سروس انوائرمنٹ میں جب جاتے ہیں اگر آپ کو وہاں جو لوگ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہے وہ اس قابل ہیں وہ آپ کو اچھی سرویس پرووائڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ وہ ایک کامپلیمنٹری کارڈ اس شخص کو اس انڈیویجول کو دیا جاتا ہے بینک کے بہاف پہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی سروس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک طرح سے ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وڈ یو لائک ٹو ورک فار دا بینک کیونکہ دیکھیں اس نے جو کہ امپلائی نے خود اس ان کے ایٹیوڈ کو ایکسپیرئنس کیا ہے تو ان کا خیال ہے کہ ایسا بندہ بینک میں آ کے بھی ان کے لیے ایک بہتر امپلائی ثابت ہو سکتا ہے سرویس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے اس ایگزامپل سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جب آپ امپلائیز کی سلیکشن کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح کے مختلف طریقوں کو اپنانا پڑتا ہے آئیے اب ہم چوتھے ایلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے اسی طرح اہم ہے کسٹمر مینجمنٹ سسٹم جب ہم کسٹمر مینجمنٹ کی بات ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سروس انوائرمنٹ میں کسٹمر از ایز مچ پارٹ آف دا پروڈکشن پروسیس ایز دا امپلائیز تو جب اس کی کسٹمر کی اس پارٹسپیشن کو اس انوارمنٹ کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کسٹمر کو انگیج کس طرح کریں کسٹمر کو کس طرح آپ ایجوکیٹ کریں تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ایک سسٹم جو میکینزم سامنے آتا ہے وہ ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کسٹمرس کو ٹارگیٹ کرنا ہے رچ کسٹمر آر یو آر گوئنگ ٹو اس لیے کہ ظاہر ہے سارے کسٹمرس اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے پر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سے بہیویئر کو چاہتے ہیں آپ ان کسٹمر سے کون سا بہیویئر ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اس میں تیسری چیز ہے وہ کون سی ٹیکنیک استعمال کریں گے کسٹمر کو انگیج کرنے کے لیے کسٹمر کو ایک طرح سے اس جو انگیجمنٹ ہے ان کی ہے اس کو مینیج کے لیے جو یہاں ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ کسٹمر کو آپ پراپرلی کریں اور بالکل اسی طرح ہے آپ انڈائریکٹلی سمجھ لیں کہ جس طرح آپ ایک امپلائی کو ایک طرح سے ہائر کرتے ہیں ٹرین کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے وہی پیرامیٹرس اوویسلی آن اے ڈفرنٹ اسکیل کسٹمر کے کیس میں اپلائی کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو چیلنج ہے یہاں پر اور بھی مختلف ہے کسٹمرز سارے ہو سکتے ہیں آپ کو اس طرح رسپونڈ نہ کریں ان کی جو ریشنلٹی ہے اس کو ریسپونڈ کرنے کی وہ امپلائی کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہے امپلائیز کو تو ظاہر ہے مینڈیٹ دے کے ایک طرح سے فورس کر کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں لیکن کسٹمر کو آپ فورس نہیں کر سکتے کسٹمر کو آپ صرف کچھ انسینٹوز دے سکتے ہیں یا کچھ دوسرے ایمرجز لے کے کسٹمر کو آپ انگیج کر سکتے ہیں اس ایریا میں جب ہم دیکھتے ہیں جو چیز سامنے آتی ہے کسٹمر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو ایک طرح سے ٹرین کریں کسٹمر کو انگیج کریں اور کسٹمر کو اس چیز کا تاثر دیں کہ یہ جو پرفارمنس ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرفارم کریں تو ان کا جو سروس ایکسپیرئنس ہے وہ ویری کرتا ہے ہے ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے اور کسی حد تک جو بینک کا جو کسی ادارے کا امپلائی ہے جو اس میں انوالو نہیں ہوتا تو بینک کے لیے یہ کاسٹ افیکٹو سچویشن بھی ہو جاتی ہے اور اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو جو چیز سامنے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمرس کو ایک طرح سے behavior کو آپ نے انفلوئنس کرنا ہے جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ویریبلٹی کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ کا جو تھری فیس کا جو ایک طرح سے فریم ہے آپ کس طرح کسٹمر کو ایک طرح انفلوئنس کرتے ہیں آپ اس کو میچولی بینیفیشل رول میں لے کے آتے ہیں تاکہ کسٹمر کا بھی فائدہ ہو اور دارے کا بھی فائدہ ہو یہاں جو ایک مثال دی گئی ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر کو یا تو آپ جو ایک انسینٹو دیتے ہیں ایک ہوتا ہے انسٹرومنٹل اور ایک ہوتا ہے نارمیٹو انسٹرومنٹل آسپیکٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو ایک طرح سے کیرٹ اینڈ اسٹک ہے جس میں آپ ان کو ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں کہ اگر کچھ سروسز وہ خود پرفارم کر رہے ہیں کچھ ایکشنز وہ خود پرفارم کر رہے ہیں تو ان کو پرائس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا یا اگر کچھ اور چیزیں ہیں جس میں جو اسٹک کا کانسیپٹ ہے اس میں لیٹ فیس کا کانسیپٹ ہے تو یہ جو ایک طرح سے انسٹرومنٹل بہیویئر کو بھی اور آپ اس کو امپلائی کے کیس میں بھی اپلائی کرتے ہیں اس میں جو دوسرا ہے نارمیٹو کا ہے نارمیٹو کا کانسیپٹ یہ ہے اس میں شیم بلیم یا پرائڈ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کسٹمر کو اس طرح موٹیویٹ کریں کہ اس نے جو شاپنگ کارٹ ہے وہ جو اپنے واپس جگہ پہ رکھنی ہے یا اپنی اس نے جو ٹریش اٹھانا ہے تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا لیکن وہ ٹریش اٹھا کے ٹریش والی جگہ پہ جا کے ڈال دے گا تو یہ چیز کہاں پر واضح ہوتی ہے اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے ایک ڈینٹل کا کلینک ہے جہاں پر جو ان کا کیلنڈرز ہے جہاں اس میں انہوں نے اپائنٹمنٹس لوگوں کو دینی ہے تو اس میں جو ٹائم کا جو کانسیپٹ تھا ارائیول کا جو کانسیپٹ تھا ہم نے ویریبلٹی کے حوالے سے کیا یہاں وہ جو کمپنیز ہیں یا وہ ادارے ہیں جو ویڈیو کی ایک طرح سے آپ کو رینٹ پہ دیتے ہیں اور ضرورت اس چیز کے محسوس کی جاتی ہے کہ ان کا ویڈیو وقت پہ واپس آئیں تاکہ دوسرے کسٹمر بھی اس چیز کو اویل کر سکیں تو یہاں پر یہ جو دو فارمز ہیں یہ بعض لیٹ فیز لگائی جاتی ہے یا جو اپائنمنٹ جن کو جو کینسل کر دیتے ہیں ان کو ایک طرح سے نیکسٹ اپائنٹمنٹ دیر سے ملتا ہے تو اس ایگزامپل سے یہ چیز واضح آتی ہے کہ آپ کسٹمر کو کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ کے سسٹم کو کس طرح آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے آپ نے اس سارے جو سروس ماڈل کو چاروں کو انٹیگریٹ کرنا ہے چاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور یہ اگر ہم پھر دوبارہ آئیں مثال پاکستان میں تو کیا ہم ان ایریاز کو اتنی ہی اہمیت دے رہے ہیں یہاں سوال ایک ڈیڈیکیٹڈ انالسس زائع نہیں کی گئی لیکن ہم جب دیکھتے ہیں ایک ہماری کامن آبزرویشن ہے پاکستانی بینکس کے حوالے سے یہ وہ سروس ایکسلنس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ عموماً ان ایریاز کو اوور کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں دیکھا گیا ہے کہ بڑے بینکوں میں بھی مثال سامنے آتی ہے چھوٹے بینکوں میں بھی مثال آتی ہے ایون جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں فورن بینکس کے وہ اس میں آگے گئے ہیں وہاں پر بھی یہ ایک ایگزامپلس سامنے آتی ہیں کہ وہ سروس آفرنگ کے حوالے سے وہ فنڈنگ مکینزم جو کہ ان کا آل اپنا انٹرنل ہے وہ فنڈنگ مکینزم میں وہ اور اس کے بعد امپلائیز مینجمنٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسٹمر مینجمنٹ کے حوالے سے ان کے یہاں وہ سیٹ اپ نہیں ہے وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے اور وہ نہیں ہے اس کی مثال ساتھ ساتھ ہم ایک اور دیں پاکستانی بینکس میں جو باہر پر بھی ہے کہ جب ہم نے فنڈنگ کی بات کی تھی انڈائریکٹ کاسٹ کو ریکور کرنے کی بات کی تھی تو جیسے کہ ایک مثال سامنے ہے بینک اکثر کچھ سرویس دینے کے ساتھ ساتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو کہ وہ منیمم بیلنس کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کا پتا ہے کہ اس سے فری بیلنس آپ کسٹمر کو, کو کوئی پروفٹ یا کوئی ریٹرن پے نہیں کرتے تو اس انڈائریکٹ انڈیوسمنٹ سے جو کہ ہم کو نان ایک طرح سے جو فنڈ کاسٹ فری ہے اس کا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں لیکن کسٹمر سے وہ ایک طرح سے یہ بیلنس لے کے منیمم بیلنس کے ریکوائرمنٹ سے اپنے اس کو ایک طرح سے کاسٹ کو ریکور کرے ہوتے ہیں ایک کانشیس لیول پہ نہ ہو رہا ہو لیکن یہ چیز ہو رہی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو پاکستان میں بینکس ہیں وہ کس طرح ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں کس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں برانچز لیول پہ اور دوسرے جو ٹچ پوائنٹس ہیں کال سینٹرز ہیں اس کے حوالے سے اور جب ہم سارے سروس پیکج کو سامنے لے کے آتے ہیں اس سروس ماڈل کو سامنے لے کے آتے ہیں تو اصل جو ضرورت ہے وہ چاروں ایلیمنٹس کی انٹیگریشن کی ہے اور اگر یہ انٹیگریشن نہیں ہوگی اور اس میں انہوں نے مثال جو آخر میں دی ہے وہ اسی جو ہاسپٹل کے حوالے سے دی ہے کہ ان کے ہاں جو انڈیویجولی یہ ایلیمنٹس بہت زیادہ واضح نہیں تھے لیکن کلیکٹولی جب وہ امپلیمنٹ کرتے تھے ان کے ہاں کارڈک سینٹ کا سینٹر تھا کیئر کارڈک کیئر سینٹر تھا ان کے ہاں ڈائبٹیز کا سینٹر تھا لیکن یہ سارے مختلف سینٹرس جب مل کے کام کرتے تھے اور ان کے جو ڈاکٹرز تھے وہ ریسرچ اورینٹڈ تھے انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کو کسی قسم کی انسینٹوز نہیں دی تھی کہ وہ زیادہ پیشنٹس ایک کو ہینڈل کریں گے تو ان کو ایک طرح سے زیادہ اس کی فیس ملے گی بلکہ ان کے جو ڈاکٹرز تھے اور ان کے جو دوسرے اٹینڈ کرنے والے تھے ان کو انسینٹیو یہ تھا کہ وہ انوویٹو ویز کے ساتھ کسٹمرس اپنے پیشنٹس کو اٹینڈ کریں تاکہ ان کی سروس کا معیار ان کی ٹریٹمنٹ کا معیار زیادہ ہو اس کی وجہ سے یہ جو ادارہ ہے یہ ہاسپٹل ہے سارے امریکہ میں اسٹینڈرڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ان کے جو بینچ مارکس ہیں وہ دوسرے ہاسپٹلس بھی دوسرے ادارے بھی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم یہ اس سارے پیکج کی بات کرتے ہیں آپ سروس مینجمنٹ کو تو آئیے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو کانسپٹ ہے وہ بینکنگ آن لیڈوانٹیج کا کانسپٹ ہے جو کہ ایک طرح سے اس کے ساتھ لنکڈ ہے بینکنگ آن لیڈوانٹیج کا یہ کانسپٹ یہ ہے جو ایک انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم نے ڈیولپ کیا ہے اور یہ خاص جو ہم نے ابھی تک جو سروس کانسپٹ کی بات کی تھی وہ جرنلائز ٹرمز میں کی تھی ساتھ ساتھ ہم نے مثالیں بینک کی ضرورت دی تھی لیکن یہ جو بینکنگ آن لیڈوانٹیج کا کانسیپٹ ہے یہ پٹیکلرلی بینکنگ انڈسٹری بینکس یا فائنینشیل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے تو یہ جو کمپنی ہے یہ جو ایک کنسلٹنسی فرم جو کہ گلوبل ہے ساری دنیا میں اپریٹ کر رہی ہے سارے دنیا میں آفس ہیں اور انہوں نے ہم نے ان کے کچھ فائنڈنگز ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھیں اسی حوالے سے یہ فائنڈنگز ہیں یہ کس طرح سے انہوں نے اپروچ جو انہوں نے اپلائی کیا ہے بینکس کے ساتھ مختلف ان کے جو بینکنگ کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اس اپروچ کو ایک طرح سے اپلائی کیا ہے بیسیکلی اس کا کانسیپٹ کیا ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہم بینکس کے اندر آپریشن کے جو آسپیکٹس کو جو ہے نا وہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپریشن کے آسپیکٹس کو میکینکل وے میں امپرسنل وی میں نہ لیا جائے بلکہ آپریشن کو ایز این اسٹریٹجک ایسٹ لیا جائے نہ کہ اس کو ایک کاس سنٹر کے طور پہ لیا جائے جس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک طرح سے اس اپروچ کا بیس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو سروس کا ادارہ ہے بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کے اندر آپریشنس اسی طرح اہم ہیں جس طرح دوسرے فنکشنز اہم ہیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اٹ ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز این اسٹریٹجک ایسٹس اور اس کے لیے جو انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے انہوں نے کہاں سے لیا یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا یہ کانسیپٹ ان کو ایک طرح سے آٹو موبائل انڈسٹری سے سامنے آیا اور جاپان کی ایک جو کمپنی ہے آٹو کار میکرز جو اپ کے افساری دنیا کی سب سے بڑی کمپنی قرار دی جاتی ہے انہوں نے انفیکٹ آپریشنس کو ایک نیا ایک طرح سے نیا رخ دیا اور آپریشن کے والے سے انہوں نے کہا کہ یہ صرف کوالٹی پروڈکٹ کے والے سے نہیں ہے بلکہ یہ اس حوالے سے ہے کہ آپ کسٹمر کو کس طرح سیٹیفائی کر سکتے ہیں کسٹمر کے ایکسپیرینس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں تو جب یہ چیز سامنے آئی تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو لین ایڈوانٹیج یونیک کس حوالے سے ہے یونیک اس حوالے سے انہوں نے اس میں تین یا چار پوائنٹ کا ذکر کیا پہلا پوائنٹ یہ تھا اس کی یونیکنس کا کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپریشن جو ہیں وہ اسٹریٹجک ہیں اور اس کو آپ جب اپلائی کریں گے کسٹمر کی ویلیو سے ڈرائیو ہوتے ہیں اس کا لنک کسٹمر کی ویلو سے ہے کہ کسٹمر کس چیز کو ویلو کرتا ہے ہاؤ یو ایکچولی ڈیٹرمن دا کسٹمر ویلو دین ہاؤ انٹیگریٹڈ ودھ یور آپریشنس یہاں جو کانسیپٹ پہلے آپریشن کا اسٹینڈ الاؤن ہوتا تھا کہ انہوں نے ڈے ٹو ڈے بیسس پروسیس کو اس میں کسٹمر ویلو کا تعلق نہیں ہوتا تھا وہ دوسرے فنکشن کی ذمہ داری ہوتی تھی تو پہلی یونیکنیس یہاں ہے اس کے اندر جو دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سکس سگما میتھڈ اپلیکیشن ہوتی ہے اور جو فنکشن ہے وہ بھی یہاں آتا ہے تاکہ آپ اپنے اس جو کاسٹ افیکٹونیس کا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ مینٹین کریں اور سروس کوالٹی کو بھی اور اس کے بعد اس اور کانسیپٹ انہوں نے دیا کہ کیپیسٹی بلڈنگ فار دی ٹرین دا ٹرینر کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ٹرین لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں ان کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں جو اس چینج پروسیس کو سامنے لے کے آتے ہیں تو جب یہ ساری یونیکنس سامنے آتی ہے اس اپروچ کی تو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے آپریشن کو کس طرح لینا ہے اور یہ چر سامنے آتا ہے اس کے اندر چار فیز ہیں پہلے فیز میں ہم کسٹمر کی ویلو کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی حساب سے ہم آگے چلتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپریٹنگ ماڈل کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں آپریٹنگ میڈلس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور جب ہم اس مختلف فیزز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا فیز ہے اس میں ہے یو ہیو to انڈرسٹینڈ دی ڈرائیورس آف دا کسٹمر ویلو یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ کیا ڈرائیورز ہیں اگر آپ یہ سمجھ نہیں پائیں گے تو اس کے حساب سے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے حضرت اس چیز کی ہے کہ کسٹمر کس چیز کو ویلیو کرتا ہے پہلی فیز کے اندر اور جب یہ ڈیٹرمنٹ کر لیتے ہیں تو دوسرے فیز میں جب آپ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس جو ویلیو آپ نے ڈرائیو کیا ہے آپ نے کس طرح آپریٹنگ ماڈل کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے اور تیسرے فیز میں آپ سیلس ڈیولپ کرتے ہیں سیلس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ٹیمز ہوتی ہیں مختلف ایریاز کی اس کے اندر ایک طرح سے یہ لین ایڈوانٹیج کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں اور وہ لوگ کیپیبلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں چینج کی اور ریپلیکیٹ کرنے کی کہ کل کو دے ول گو بیک اینڈ دے ول آن این آن گوئنگ بیس کیپ آن وزٹنگ دا ڈرائیورس آف دا کسٹمرز ویلیو سو دیٹ جو یہ آپ نے ایک طرح سے اپروچ لی ہے یہ کس طرح ہے اور آخر میں جو ٹرانسفارمیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اس میں ٹرانسفارمیشن اور آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور اس میں جو سب سے چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس اپروچ کو آپ نے سینئر مینجمنٹ کے لیول پہ لینا ہے سینئر مینجمنٹ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو نارمل جو ہے نا ایکسیپشن کے ساتھ نہیں بلکہ آپ نارمل اس کے اندر آپ اس کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کریں گے اس طرح دیں ساتھ ساتھ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس اپروچ کو جب آپ لے کے آئیں گے تو اس میں جو آپریشن کے کانسیپٹ کو ہے نا واضح ہونا چاہیے اور کسٹمرس کی جو ویلیو ڈرائیورز ہیں وہ بہت کلیئر ہونے چاہیے اور جب ہم بینکنگ میں کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی سمپل کانٹریٹ کانکریٹ مثال یہ دی جاتی ہے کہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم ایک لون ایپلیکیشن کا جس اس میں انہوں نے اپلائی کیا اس میں چار دن لگتے تھے لیکن جب انہوں نے اس کو اپلائی کیا تو اس میں ایک دن کے اندر وہ لون اپلیکیشن اپروو ہو گئی تو اس چھوٹی سی ایگزامپل سے یہ چیز واضح آئی کہ یہ ان کے مطابق کتنا افیکٹو ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ جو کانسیپٹ ہے وہ آپریشنل ایکسلنس کا اور مینجمنٹ بائی پروسیس کا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جو ایک طرح سے کنکلوڈ کریں اور اگلے لیکچر میں اس ٹاپک کو کور کرتے ہوئے ہم لوگ ہم انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ کسٹمر ایکسپیرئنسیکشن سیٹسفیکشن اور لائلٹی کی بات کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ